السلام علیکم نحمدہ و نسلی علیہ رسول ہلکری اماب ف آظ من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل الوق دتم ملسانی قولی صورت الاراف آیت نمبر پچاسی ایٹی فائیو و الا مدینہ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب السلام کو بھیجا انہوں نے کہا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 مدین کی طرف بھیجے گئے مدین ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا جو ان کی تیسری بیوی قطورہ سے تھی انہی کے نام پر اس جگہ کا نام مدین پڑ گیا یہ جو قوم تھی یہ یوں سمجھیے کہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی یہ بات نہیں تھی کہ ان کے کانوں پر کبھی اللہ اور رسول کی پکار نہیں پڑی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خود ساختہ عقائد اور اپنے خود ساختہ نظریات کے پیچھے اصل دین گم ہو چکا تھا ولا تقدو بک الرطن تو سبھی لن آ من بھی و تبغون ہر راستے پر رازن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑا کرنے کے در ہو جاؤ یاد کرو وہ زمانہ جب تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تم کو بہت کر دیا اور آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے وہ خیر الحاق اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے انبیاء اور رسول جب اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں تو لازمن معاشرہ دو طبقات میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک وہ جنہوں نے مانا اور ایک وہ جنہوں نے نہ مانا یہ ماننے والوں کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں اس لیے کہ جو لوگ مان لیتے ہیں اور جو نہیں مانتے بظاہر ان کے حالات ایک جیسے ہی رہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھنے میں وہ بھی کھا پی رہے ہوتے ہیں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں ان پہ بھی غم پڑ رہے ہوتے ہیں اور جو نہیں مان رہے ہوتے وہ بھی کھاتے پیتے ہیں ان کی زندگی میں بھی خوشیاں آتی ہیں اور کوئی غم ان پر بھی پڑتے ہیں تو بظاہر ایک جیسا لگتا ہے اور لگتا ہے کہ ماننا یا نہ ماننا برابر ہے مان لو تو بھی ٹھیک ہے اور نہ مانو تو بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ایک عارضی صورت حال ہوتی ہے اللہ کے تو درجات میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا ماننے اور نہ ماننے کی وجہ سے لہذا فرمایا کہ تم صبر سے دیکھتے رہو اور تم صبر کرو اب دیکھیے دین کی بات یہاں پر آئی ہے اللہ کے پیغامات کی بات ہے اور اس میں ناپ توول کی کمی یعنی تجارتی معاملات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم وہ قوم تھی جس میں کہ معاشی فساد پیدا ہوا اکنامک ڈس یہ تجارت پیشہ قوم تھی بزنس کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے ایبسلیوٹ اونرشپ اللہ کی ہے تو جب ایبسلیوٹ اونرشپ اللہ کی ہے تو ایبسلیوٹ سوورینیٹی حکم بھی اللہ ہی کا چلنا چاہیے یہی بات بتانے کے لیے انبیاء اور رسول آتے تھے کہ چاہے تم تجارت کرتے ہو یا تم عبادت کرتے ہو یا تم معاملات کرتے ہو تم جو کرتے ہو وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرو یہی دین اسلام ہے اور تمام رسول دین اسلام ہی لے کر آئے اور دین اسلام اللہ کو بڑا مان کر اس کی اطاعت کرنے کا نام ہے اللہ مسجد میں بھی بڑا ہے اللہ مارکیٹ میں بھی بڑا ہے اللہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی بڑا ہے رسول صرف نماز روزے کے طریقے سکھانے نہیں آتے اگر صرف نماز اور روزہ سکھانا ہوتا تو آپ سوچیے کہ پھر اس پورے قرآن کی بھی کیا ضرورت تھی بس چند اور اوراخ کافی ہوتے اس پہ پانچ پلرز جو ہیں وہ بتا دی گئے ہوتے آج بھی اپنے معاشرے کے اندر ہم کچھ لوگوں سے یہ بات سنتے ہیں کہ زیادہ ریجڈ یا زیادہ ایکسٹریمسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس پانچ پلرس کافی ہیں اگر پانچ پلرس کافی ہوتے تو پھر آپ دیکھیں نا یہ سوا چھ ہزار آیات کی ہمیں بھی کیا ضرورت تھی تو پتہ یہ چلا کہ لا کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے وہ دین کا ایک سمجھی کہ جزوی تصور دماغ میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک پارشل کنسیپٹ ہے ان کے دماغ کے اندر کمپلیٹ پکچر دماغ میں نہیں ہے مکمل تصویر یہ ہے کہ عبادات کے طریقے بھی رسول سکھانے آتے ہیں اور بزنس ایتکس سکھانے کے لیے بھی رسول آتے ہیں بزنس کے ٹریڈ کے فائنینس کے اصول بھی بتاتے ہیں کہ یہاں بھی اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بگڑے ہوئے مسلمان ہوتے ہیں جن کے دماغوں کے اندر دین کا جزبی تصور آتا ہے وہ اتحل کا فتن والے لوگ نہیں ہوتے کہ دین میں پورے کے پورے چوبیس گھنٹوں کی اطاعت کے ساتھ داخل ہو گئے ہوں بلکہ ان کی زندگی میں دو رنگی نظر آتی ہے ڈیول کریکٹر ہوتا ہے ان کی زندگی کا ایک ٹپیکل مست شدہ مذہبی ذہنیت مذہبی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ نمازوں کی پابندی ہے زکوٰۃ دیتے ہیں روزے رکھیں گے حج اور عمرے ضرور کریں گے بلکہ جو مذہبی کام ہو رہے ہیں اللہ رسول کی پکار جہاں جہاں بلند ہو رہی ہے اس کو سپورٹ بھی کریں گے ڈونیشنز بھی دیں گے مسجدوں کے اندر قالین بھی بچھوائیں گے اور سبیلے بھی لگائیں گے لنگر بھی کھولیں گے وہ سب اپنی جگہ لیکن ساتھ ساتھ جہاں تک معاش کا معاملہ ہے اکانومی کا معاملہ ہے وہاں سمگلنگ بھی ہوگی سود بھی ہوگا رشوت بھی ہوگی بلیک مارکیٹنگ بھی ہوگی یعنی عبادات میں خدا اللہ اور کاروبار میں خدا پیسہ اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ شرک ہو رہا ہے تو اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اپنے سارے بزنس کے معاملات بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرو اور تم یہ نا سے اور ظلم سے باز آ جاؤ اس لیے کہ اسلام تو ہے ہی اس چیز کا نام کہ سب کی سلامتی ہو جو پیسہ لے رہا ہے اس کی بھی سلامتی ہو جو پیسہ دے رہا ہے اس کی بھی سلامتی ہو یہی ہیلدی اکنامکس ہوتی ہے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 اول اوکن اکارہ کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں کتنا خوبصورت جواب ہے آپ دیکھیے وہ جو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے اس پر پریشانی نہیں ہوئی اس کو تو انہوں نے جواب دینے کے قابل بھی نہ سمجھا اس دھمکی کو ہاں یہ بات ان کو بہت بری لگی کہ اچھا یہ ہمیں مجبور کر دیں گے کہ ہم اللہ کا دین چھوڑ کر ان کے بنائے ہوئے دین میں پلٹ آئیں تو کہا کیا کہ زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں جبکہ اللہ ہمیں اسے نجات دے چکا ہے ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں لیکن ساتھ ہی آپ کیا خوبصورت ان کی شان ہے بندگی کی کہ اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کر رہے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اب تو تم کچھ بھی کر لو ہم تو پلٹنے والے ہیں ہی نہیں اللہ این اللہ ربنا بندگی کا بھرپور اظہار اللہ یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے وس رب نق الش ان علما اللہ توکل نہ رب نفت نہ قومی نہ بالحقی ون تقر ہم ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اسی پر ہم نے اعتماد کیا ہے اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے وقال الملأ الذين كفروا من قومه لان اتبعتم شعابا انكم اذا الخاسرون اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے کس طرح تمہارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا سڑک پر آ جاؤ گے سب ختم ہو جائے گا تمہارا اتنی بڑی بزنس امپائر جو تم لوگوں نے بنائی ہے کیسے چلیں گی اگر تم بے ایمانی نہ کرو اور ہیر پھر نہ کرو اور ٹیکس ایویژن نہ کرو تو کام کیسے چلے گا یہ دیکھیے یہ ہر دور کے جو اکانمسٹس ہوتے ہیں یا بزنس مین ہوتے ہیں تجارت پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک لا علمی کا یہاں پر تذکرہ ہے خیال یہ ان کو ہوتا ہے کہ تجارت ہو یا سیاست ہو یا دوسرے دنیاوی معاملات ہوں ان میں جب تک جھوٹ اور بیمانی اور بد اخلاقی شامل نہ ہو وہ نہیں چل سکتے جب تک اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو بزنس فلرش نہیں کرے گا پیسہ ہاتھ نہیں آئے گا اور یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں بھی اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ ہم کسی انسان کے پاس اپنے معاشرے میں پیسہ دیکھتے ہیں اس کو خوشحال دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغوں میں شک آنے لگتے ہیں کہ یہ حلال سے تو نہیں آ سکتا یہ تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یہ تو ضرور حرام ہی سے ان کے پاس آیا ہوگا حلال سے تو ممکن نہیں ہے کتنا پیسہ جمع کیا جائے حالانکہ کیوں نہیں ممکن اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جب لکھ دیا ہے وہ تو ملے گا اگر اللہ نے دس کروڑ لکھ دیے ہیں دس کروڑ ملیں گے اب یہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ اس کو حرام سے حاصل کرے یا حلال سے حاصل کرے چیز تو فکسڈ ہے راستہ تلاش کرنا اور راستہ اختیار کرنا اب یہ انسان کی اپنی چوائس ہے جیسے ہم بھی سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ سود حرام ہے تو ذرا بزنس کر کے تو دکھائیے سود کے بغیر ذرا انٹرسٹ کے بغیر چلا کر تو دیکھیے بزنس تو آپ کو بہت مثالیں ملیں گی اپنے معاشرے کے اندر کے لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے بغیر سود کے وہ بزنس چلا رہے ہیں اور جتنا پیسہ ان کے پاس پہلے تھا اس سے بہت زیادہ اس میں برکت بھی ہو گئی ہے تو بالکل حلال سے مر سکتا ہے لیکن بس وہ چونکہ ایک کنفیوژن ہے دماغوں کے اندر اور شیطان نے یہ چیز ڈال دی ہے کہ تم پیسے والے ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم بےمانی نہ کرو تو انسان جب اللہ کا علم اور اللہ کے دین کا علم حاصل نہیں کرتا تو پھر وہ ایسے ہی گمراہیوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے کنفیوز ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ سچا اور امانت دار سوداگر انبیاء اور صدیقین اور شہدا کے ساتھ ہوگا ایک اور حدیث میں آتا ہے جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال مار لے تو قیامت کے دن اس حال میں پیش ہوگا کہ اللہ اس پر سخت غذبناک ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان عموماً شروع کے دور میں تجارت پیشہ تھے اور بہت پیسہ تھا الرحمن بن اورد اللہ عنہ تجارت کیا کرتے تھے اور ان کا قافلہ اتنا بڑا تھا کہ جب مدینہ میں ان کا قافلہ داخل ہوتا تھا تو اونٹوں کی ٹاپوں کی وجہ سے مدینے کی زمین میں راشا سا آ جاتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں ان دس لوگوں میں ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ تجارت کیا کرتے تھے مکے میں بھی کرتے تھے پیسے والے تھے لیکن اس کے اندر حرام ذرائع شامل نہیں تھے تو جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے کان نہ دھرا تو کیا ہوا اخذا تم و تو ہوا یہ کہ دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا فسپی دار جاسمین اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے اللہ قبو شعیب جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا کا الم یغن وہ ایسے مٹے گویا اپنے گھروں میں بسے ہی نہ تھے ایسے نسیم منسیہ جیسے تھے ہی نہیں اللہ کر شعیب جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا کانو ہوم الخا سے وہ ہی تھے گھٹا پانے والے فتو اللہ شعیب علیہ السلام ان کی بستیوں سے یہ کہتے ہوئے نکل گئے وقال یا قومی لقد ابلخت رسالات ربی و لکم اے میری قوم میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا فقیفا آسا کافرین آپ دیکھیں اس میں کس قدر افسوس ہے نا کہہ تو رہے ہیں کہ اب اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے لیکن ایک ایک لفظ سے افسوس اور غم اور رنج اور حسرت جو ہے وہ ٹپک رہی ہے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 جن کی وجہ سے وہ تکبر میں مبتلا تھے تحت یا وبا یا تجارتی نقصان یا جنگ میں شکست وغیرہ جیسی تکلیفیں ڈالی جاتی تھیں تاکہ غرور ٹوٹے مادی چیزوں کی محبت جس کی وجہ سے دل سخت اور تنگ ہو گئے ہیں وہ دلوں سے نکلے اللہ کی محبت آئے اللہ پر توکل ہو اور گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے آجزی اختیار کریں ثم بدلنا عفو قد و و لا سیدا پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے پہلوں پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی جب اس طرح سے نہ مانے قوم کے لوگ تو اللہ نے اس سے بڑے فتنے میں ان کو مبتلا فرما دیا اور خوب خوشحالی دی مزید غفلت اور مزید ان کا غرور بڑھ گیا یہاں پر آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خوب خوشحالی دی اور اس کو اپنا عذاب فرما رہا ہے اللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ جو اللہ کا کہنا مانتے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کو بھی اللہ خوشحالی دیتا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو میرے پاس اس وقت خوشحالی ہے یا آپ کے پاس اس وقت خوشحالی ہے تو یہ اللہ کا قہر ہے یا اللہ کا مہر ہے قہر کی علامت کیا ہوتی ہے جیسے جیسے دولت عزت عظمت لوگوں کی نظروں میں بڑھتی ہے جیسے جیسے خوشحالی بڑھتی ہے بالکل اسی پروپورشن اسی ریشیو کے حساب سے ہرس تکبر نا شکری فرمانی اللہ سے بے خوفی بڑھتی چلی جاتی ہے اور مہر کی علامت کیا ہوتی ہے مہر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے اللہ کی نعمتیں انسان پر برستی ہیں ویسے ویسے عاجزی قناعت فرما برداری خدا خوفی بڑھتی چلی جاتی ہے فرما برداری بڑھتی چلی جاتی ہے نیک اعمال کی کوالٹی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے یہ مہر کی علامت ہے اور قہر کی علامت یہ ہے کہ بد اعمال کی کوالٹی بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے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 افا نا نا ایمون پھر کیا بستیوں کے لوگ اب بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی ان پر اچانک رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سو رہے ہوں یا انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکا یک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں اف امین مکر اللہ کیا اللہ کی چال سے بے خوف ہیں ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے جب کبھی گناہ کرنے کو دل چاہے یا چاروں طرف گناہوں میں کہیں گھرے بیٹھے ہوں کسی مجلس میں یا اپنے ہی گھر میں اپنے آپ کو سراؤنڈ کیا ہوا ہو گناہوں کی آوازوں یا گناہوں کی تصویروں یا گناہوں کی باتوں سے تو یاد کر لیا کریں قرآن ذکر ہے نا پوچھیں اف امین مکر اللہ کیا اللہ کی چال سے یہ بے خوف ہو گئے ہیں فلا یا مکر اللہ ہی الاقو ملخا حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہوتی ہے اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امرے واقعی نے کوئی سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر ان کو پکڑ سکتے ہیں اور اگر ہم دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو پھر وہ کچھ نہیں سنتے یہ قوم جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے اس کو پھر ماننے والے نہ تھے یہ بھی آپ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایگو پرابلم کہ ایک دفعہ جب میں نے کہہ دیا کہ یہ بات غلط ہے تو اب میں بیک آؤٹ کیسے کروں اس چیز سے اب میں اپنی غلطی کیسے مانوں اب میں یہ کیسے کہوں کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ غلط تھی اور تم نے جو بات کہی تھی وہ صحیح تھی یہ ایٹیٹیوڈ آپ دیکھیے صرف اسی کا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی بات بتانے والے کی شخصیت کے مقابلے پہ اتر آتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شہد اگر میں نے اس اللہ کا دین پہنچانے والے کی بات مان لی تو یہ اونچا ہو جائے گا اور میں نیچا ہو جاؤں گا۔ ایگو پرابلم آ جاتا ہے نا کہ تو بڑا کہ میں بڑا۔ پرابلم یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سوچ لیں کہ یہ بتانے والا ہے یہ اپنی بات نہیں بتا رہا۔ یہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے اور خود بھی بچا ٹوٹے پھوٹے عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ خود بھی تو اسٹرگل کر رہا ہے اللہ کی بات ماننے کی تو پھر یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ نہیں ہوتا تو جب بھی آپ اللہ کی بات سنیں یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے بس یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کیا اللہ کی بات بتا رہا ہے یہ بس آپ ضرور ویریفائی کر لیجیے کہ یہ اپنے دل سے گھڑ گڑ کے تو نہیں سنا رہا اگر اللہ کی بات بتا رہا ہے اللہ کی طرف بلانا چاہ رہا ہے اللہ سے جوڑنا چاہ رہا ہے اور اللہ کی عزمت آپ کے دل میں پیدا کرنا چاہ ہے تو الحمد للہ لیکن اگر اپنی ذات کی عظمت پیدا کرنا چاہ رہا ہے اپنی ذات کی بڑائیاں بیان کرتا ہے اپنی طرف بلاتا ہے تو پھر محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ پھر اس کا بھی ایگو پرابلم ہے وہ بھی دراصل خدا پرستی کی طرف نہیں بلکہ اپنی شخصیت پرستی کی طرف دعوت دے رہا ہے لوگوں کو لیکن رسول بے لوس بےغرض ہوا کرتے تھے ان کی بات نہ مانی بس ایگو پرابلم ایگو کا ایشو بنا لیا کدال کا یدبا اللہ کلو بالکرین دیکھو اسی طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق پایا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ترقی میں رکاوٹ آ جائے گی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہم پہ تنگ کر دے گا ہم ترقی نہیں کر سکیں گے ہم پروگرسو نہیں ہو سکیں گے ایڈوانسمنٹ نہیں ہوگا بیک ورڈ ہو جائیں گے اور ماڈرن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دین سے دوری اختیار کی جائے حالانکہ ایسی بات نہیں چند مثالوں سے یہ بات آپ کے سامنے ابھی واضح کی گئی ہے یہاں پر وہ قصہ ختم ہوا اب ایک اور قوم کا قصہ آ رہا ہے آل فرون کا جن کی طرف کے موسی علیہ السلام بھیجے گئے اب یہاں پر سیاسی فساد کا ذکر ہے پولیٹیکل رپریشن کا موسی علیہ السلام دو اقوام کی طرف بھیجے گئے تھے دو طرف ان کی بے ستیں تھیں ایک تو وہ بھیجے گئے تھے فرعون اور اعلی فرون کی طرف اور ایک بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف بالکل جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیستیں تھیں بےست کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا ایک تھی خاص اہل عرب کی طرف اور ایک تھی تمام انسانوں کی طرف تو یہ چیز مشترک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام میں فرمایا ثم فرعون پھر ان قوموں کے بعد جن کا کہ یعنی اوپر ذکر کیا گیا ہم نے موسی علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرون اور اس کے قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا بس دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا السلام نے کہا اے فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل لے کر آیا ہوں لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس کو پیش کر مصل السلام نے اپنا اساں پھینکا اور یکا یک جیتا جاگتا اشتہا تھا اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا الملو من قوم فرعون علیم اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے یوریدو اوخرجا کم من کم فمازات امرون میں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے اب کہو کیا کہتے ہو اب دیکھیے ایک شخص ہے موس علیہ السلام نہ کوئی ان کے ساتھ فوج ہے نہ کوئی لشکر نہ کوئی ہتھیار ان کے ساتھ ہیں بہت سے بہت کیا ایک لاٹھی اور ساتھ میں ان کا بھائی ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں اور لاٹھی جو ہے وہ سانپ بنی ہاتھ ان کا سفید ہوا یہ دو چیزیں دیکھ کر آخر کیسے خیال آیا فرعون کے درباریوں کو کہ یہ تو ہم کو زمین سے نکال دیں گے اور یہ تو نظام بدل دیں گے دراصل حق کی طاقت ایسی ہی ہوتی ہے جو باطل کو مروب کر دیتی ہے اور وہ حق تو حق ہوتا ہی نہیں جو خود باطل سے مروب ہو جائے وہ باطل سے امپریس نہیں ہوتا اور پھر یہ موجزے جو موسا علیہ السلام نے دکھائے یہ تو دراصل بس سمبل تھے نشانی تھے ڈر کس بات کا تھا فرون اور اس کے درباریوں کو اس آئیڈیالوجی کا ڈر تھا کہ جو مس علیہ السلام لے کر آئے تھے جیسے آج بھی اگر آپ اسی چیز کو رکھیں آج کل تو نہ رسول آئیں گے اور نہ ہی کوئی موزے ہیں لیکن ذرا سے آج کے حالات کو اگر آپ دیکھیں امیجن کیجئے اتنے بڑے بڑے اتنے اتنے پاورفل ملک ہیں دنیا کے اتنے ترقی یافتہ اتنے ویل well اسٹیبلشڈ ایک میٹر کپڑا جو کوئی عورت اپنے سر پر باندھ لے اس سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں इतना कि अगर कोई बच्ची अपने सर को ढांक कर क्लास में आ जाए तो टीचर क्लास छोड़ के चली जाए और कोर्ट के अंदर केस चला जाए और एक हंगामा बर्पा हो जाए सारी दुनिया में उस के उपर। क्या कर वे एक मीटर कपड़ा? किस बात पर इतना हंगामा हंगामा उस एक मीटर कपड़े के ऊपर नहीं है हंगामा किस चीज पर है उस एक मीटर कपड़े के पीछे जो आइडियोलॉजी छुपी हुई है जो थ्रेट उनको नजर आ रहा है उनको اس میں اپنے کلچر کا ریجیکشن نظر آ رہا ہے اور اسلامک کلچر کا رسولوں کے لائے ہوئے طریقوں کا ریوائیول نظر آ رہا ہے تو نوسا علیہ السلام جب یہ موضے لے کر تشریف لائے تو یہ بات خود بخود اس میں امپلائٹ تھی کہ اب یہ آئے ہیں اور جب رسول آتے ہیں وہ فرما بردار بننے نہیں آتے بلکہ فرما بردار بنانے آتے ہیں تو یہی ہوگا کہ اب تو سیاسی نظام بھی بدلے گا کلچر بھی بدلے گا بزنس ایتھکس بھی بدلیں گے اور انصاف کا دور دورہ ہوگا فحاشی اریا جائے گی اور حیا اس کی جگہ آئے گی تو یہ باتوں کو پسند نہ تھی جن کے مزاج پرورٹیڈ ہو گئے ہوں قالو ارجے ہوا خواہ ہوا یعنی ہر شرین پھر انہوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کارے ہر کارے سمجھتے ہیں یعنی جمع کرنے والے گیدر کرنے والے یہ ان کا میڈیا تھا نا میڈیا کو جمع کر لو ہر کارے بھیجئے ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے یہ, دیکھیں, یہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ موسیٰ علیہ السلام اگر فرعون سے یہ تقاضا کرتے کہ میں اپنا یہ معوضا سارے مصر کے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کبھی بھی فرعََ نہ مانتا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس خود اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ وہ سارے مصر کے لوگوں کو جمع کر سکتے فرون نے سے خود اپنے پاؤں پر کولہڑی ماری اس نے خود لوگوں کو جمع کر لیا یہ اللہ کے کام ہیں یا اللہ کی ترکیبیں ہیں یا اللہ کی چالے ہیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو بعض دفعہ فاسقوں اور فاجروں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے اسلام پر جو اتنی کانٹروورسی اٹھا رہے ہیں اس سے ہو کیا رہا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا رجحان اسلام کی طرف ہو رہا ہے اتنے لوگ پہلے کبھی قرآن نہیں پڑھتے جتنے کہ اب قرآن پڑھنے لگ کتابوں کے بارے میں آپ کہ ایک وقت آ گیا تھا کہ سب سے زیادہ دنیا میں خریدی جانے والی کتاب چاہی جانے والی کتاب قرآن تھی لوگ دھڑا دھڑ قرآن خرید رہے ہیں اور آ, آ کر پوچھ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ تم بتاؤ ہم کو اپنے دین کے بارے میں تو اتنا نیگیٹو پروپگینڈا کیا اس کا بہر ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی اپنی جگہ آیا ہے یہ سب باتیں اللہ قصے ہمیں اس لیے سناتا ہے کہ ہم کفر کی چالوں سے پریشان نہ ہوں بلکہ ہم اپنے دین پر بھرپور بھروسہ اعتماد کر کے اس پر جمے رہیں اور بہترین طریقے سے اس کی ہم تبلیغ کرتے رہیں جا چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلاح تو ضرور ملے گا نا ان کی شخصیت کو نوٹ کیجئے کہ جب ایمان نہیں ہوتا تو شخصیت کتنی گھٹیا ہوتی ہے کیسی دنیا پرستی ہوتی ہے انسانوں سے امیدیں ہوتی ہیں انسانوں کے ہاتھوں کو انسان دیکھتا رہتا ہے انہی سے بدلے کی توقع انہی سے لالچ اور انہی سے سلا چاہیے ہوتا ہے لالچی مزاج ہوتا ہے انسان کا دنیا پرستی ہوتی ہے خالہ پھر نے جواب دیا نام بالکل و انقم لمن المقربین اس سے بھی بڑھ کر کیا ہوگا نہ نا صرف انعام ملے گا تم تو مقرب بارگاہ ہو گے یعنی ہم تم کو کیبنٹ میں منسٹر کی پوسٹ دے دیں گے قالو یا موسا اما ان تلق یا ان انہوں نے موسا علیہ السلام سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں موسا علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو انہوں نے اپنے جو انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسہور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے وہ اوحین اللہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی کی کہ پھینک اپنا اصا اس کا پھینکنا تھا کہ آن کے آن وہ ان کے اس جھوٹے تلسم کو نگلتا چلا گیا فقل حق و بطولام کانو یا ملون اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کے رہ گیا قرآن کسی خاص دور تک تو محدود یا مقیت نہیں ہے نا ہم سب کے لیے اس میں رہنمائی ہے چودہ سو سال بعد آنے والوں کے لیے بھی اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کا اصہ جو کہ حق تھا جو ہی سامنے آیا جو نظر بندی کی ہوئی تھی اور جو لوگوں میں خوف و ہراس اس کی وجہ سے پھیلا تھا وہ سب ختم ہو گیا امن ہی امن سارا جھوٹ ختم کر دیا گیا لیکن ڈرا بیک کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے اصا کا کہ ان کا اصا انہی کے ہاتھ میں بس سانپ بنتا تھا اور ویسے وہ بس ایک لکڑی تھی آج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معوضہ موجود ہے یہ قرآن یہ قران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی معجزہ تھا اور آج جو اس کو اٹھا لے جو ہمت والا آگے بڑھے جو والنٹیر کرے جو جنت کے اعلی درجے چاہتا ہو آئے آگے کہے نحنو انصار اللہ ہمیں اللہ کے مددگار آ کر اٹھائے اس قران کو اپنے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ میں بھی یہ قران معجزہ ہے یہ بات نہیں ہے کہ قران کا معجزہ ہونا اب رہا نہیں نہیں افسوس کیا ہے کہ اس قران کو اٹھانے والے ہاتھ نہیں رہے ہمت نہیں رہی نا مسلمانوں میں ضرورت علیہمدلت و المسکنا والی کیفیت میں ہم گرفتار ہو گئے ہیں آج بھی مسلمان ہمت والے ہوں اس کو اٹھائیں اور دیکھیں حق کا نور جب پھیلے گا تو دنیا میں کیسا امن اور پیس جو ہے وہ قائم ہو جائے گا فلی بنال قلب و سواغرین فرون اور اس کے ساتھ ہی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے یعنی فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے اور جادوگروں کا حال یہ ہوا گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں الٹا دیئے گئے سجدے میں ایمان پہلے آیا دل کے اندر پھر زبان سے انہوں نے دعویٰ کیا یہ ایمان سب سے سچا ایمان ہوتا ہے کہ پہلے دل گواہی دے اندر سے گواہی ابرے ایمان ٹھوسے جانے والی چیز نہیں تھی اوپر سے بلکہ یہ تو اندر سے ابرنے والی گواہی ہوتی ہے اور اس کے بعد انہوں نے زبان سے قرار کیا زبان سے خالی خولی اقرار کر لینا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دل گواہی دے نہیں رہا ہوتا تو نفاق کا بہت اندیشہ ہوتا ہے اس سچویشن کے اندر لیکن جب پہلے دل انوالو ہو جائے اور اس کے بعد زبان اقرار کرے اب نفاق کا خطرہ رہتا نہیں قالا آمن تم قبل انآ نہ لگم فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے ہے قبل اس کے کہ میں اجازت دوں یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو کیا کہا اس نے اس نے کہا انٹرنیشنل کانسپریسی لگ رہی ہے مجھ کو فصوفہ تعلم اچھا تو اس کا نتیجہ اب تم کو معلوم ہو جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا انہوں نے جواب دیا بہر حال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے پاس آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا ربنا اے ہمارے رب افر غلئی صبر ہم پر صبر کا فیضان کر وہ توفنا مسلمین اور ہمیں دنیا سے اٹھا اس حال میں کہ ہم مسلم ہوں ہم تیرے فرما بردار ہوں اب آپ دیکھیے کمپیئر کیجئے ذرا ان جادوگروں کے رویے کو اور بنی اسرائیل کے رویے کو بنیسرائی شروع کے مسلمان چلے آ رہے تھے پرانے مسلمان تھے مگر اسلام کا دعویٰ ان کا زبانی تھا اور بس اور یہ ہوتا ہے نسل در نسل جو بون مسلمز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پرابلم ہو جاتا ہے زبانی دعوے کو نجات کے لیے کافی سمجھنے لگتے ہیں اور عمل سے گھبراتے ہیں اس لیے کہ عمل کریں گے تو آزمائشیں مشکلات آئیں گی لہذا عمل نہیں کرتے دوسری طرف جو ریورٹیڈ مسلمز ہوتے ہیں جیسے یہ ہیں جادوگر یہ ریورٹیٹ مسلم ہیں نیا نیا ایمان ان کے دل میں داخل ہوا ہے آج بھی ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو ریورٹیٹ مسلم ہوتے ہیں وہ تو کوئی مین میک افس ان بٹس نہیں کرتے اسلام کے اندر کل اس کی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں عمل میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کائیہ ہی ان کی پلٹ جاتی ہے اور نکتہ نظر میں ترجیحات میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے یہاں بھی جادوگر ایمان لائے اور جب فرون نے ان کو دھمکیاں دی تو آ کر موسا اللہ سلام سے لڑنے نہیں لگے بنی اسرائیل کی طرح کہ کیا مصیبت ہم پر آ گئی موسا تمہاری بات پر ایمان لانے سے اب تم ہم کو نہیں موسا کی خاطر تھوڑی ایمان لائے تھے موسا السلام کے اوپر انہوں نے کوئی یہ گلٹ کمپلیکس تھوڑی رکھا لے جا کر کہ تم نے ہم کو کہا تھا نا ایمان لاؤ اب دیکھو کتنی مشکل آ رہی ہے اب بچاؤ تم ہم کو یہ نہیں انداز ہوتا مومن کا مومن ایمان اس شخص کے لیے نہیں لاتا جو اس کو پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے اس کے سر پہحسان نہیں کرتا. مومن تو ایمان لاتا ہے اللہ کی خاطر. جس رب کی خاطر ایمان لائے ڈائریکٹ دعا اسی رب سے نونے کی. کہ ربنا افرغ لینا صبر و توفنا مسلمین اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے پور کر دے صبر اور ہم کو وفاد دے اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. وقال الملع من قوم فرعون اتذر موسیٰ و قومہ لیفسدو فی الارض و یذرک و آلیہتک فرون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسا اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑے رکھے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیرے اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا وہ ان نافو قاہم ہمارے اقتدار ان پر مضبوط ہے دیکھیں فرون آخر ایسے ہی تو فرون نہیں تھا نا وقوف تو نہیں تھا بہت ذہین تھا پولیٹیکل ایکومنٹ بہت تیز تھا اس کا اس کو پتا تھا کہ جیسے چاہیں گے ہم بنی اسرائیل کو سپریس کر لیں گے غلطی کہاں کھائی غلطی وہاں کھائی کہ اس نے سمجھا کہ موسی علیہ السلام کا دارو مدار بنی اسرائیل پر ہے نہیں بنی اسرائیل پہ نہیں تھا بنی اسرائیل کو تو صحیح اسٹیمیٹ کیا فرعن نے کہاں غلطی کی وہ موسی علیہ السلام کے رب کو انڈر اسٹیمیٹ کر گیا موسی علیہ السلام کا مدار تو اپنے رب پر تھا بھول گیا فرعون کہ اگر وہ کااہر کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو تو ایک القہار بھی تو ہے جو اپنے آپ کو سپر پاور کہے وہ یہ بھی تو جانے کہ ایک سپریم پاور بھی تو ہے جو اس کے اوپر ہے علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو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 ہمارا بھی کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے پاس نعمت دیکھتے ہیں اور اس نعمت کا جب اس کو غلط استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ذرا کتنے خراب لوگ ہیں اگر ہمارے پاس یہ اور یہ نعمت ہوتی تو ہم تو اس سے یہ اور یہ اصلاح کرتے ہم تو یوں کرتے اور ہم تو یوں کرتے تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو آزمانے کے لیے بعض دفعہ اللہ وہی نعمت ان کو دے دیتا ہے کہ لو اب دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو بنی اسرائیل کو سخت اعتراض تھا فرعون کے اوپر ظالم ہے تو اللہ نے اقتدار بنی اسرائیل کو دے دیا کہ دیکھتے ہیں اب تم کیا کرتے اس اقتدار کے ساتھ اور کہانی اور تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے بھی اس سے بڑھ کر کیا جو فرعون نے کیا تھا اسی راستے پر چلے فراؤن بس منت الم ید کرون ہم نے فراؤن کے لوگوں کو کئی سال تک قحت اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا شاید ان کو ہوش آئے مگر ان کا حال یہ تھا جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں اور جب برا زمانہ آتا تو موسا اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فالے ٹھہراتے حالانکہ در حقیقت ان کی فالح بد تو اللہ کے پاس تھی مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے طوائر کا لفظ آیا ہے یہاں پر چڑیوں اور پرندوں کو کہا جاتا ہے شگون کے طور پہ یہ چڑیاں اڑایا کرتے تھے کہ سیدھی طرف اڑ گئیں تو ہمارے لیے خیر ہوگی اور الٹی طرف اڑ گئیں تو ہمارے لیے شر ہوگا فال لیا کرتے تھے پھر رفتہ رفتہ یہ لفظ خیر نحوس کے لیے استعمال ہونے لگ گیا اچھے حالات کو یہ اپنے معبودوں کی نظر عنایت سمجھتے تھے اور جب مشکل آتی تھی تو موسا علیہ السلام پر ناراض ہونے لگتے تھے کہ یہ بے دینی پھیلا رہے ہیں سارے معبودوں کا انکار کر کے ایک اللہ کو ماننے کی جو یہ بات کر رہے ہیں اور رسول کو جو ماننے کی بات کر رہے ہیں کہ میری بات تو مانو تو دراصل یہ لوگوں کو اپنے پچھلے دین سے پھرا رہے ہیں بے دین کر رہے ہیں دیوی دیوتاؤں کو ناراض کر دیا توحید کا نعرہ انہوں نے بلند کر کے لہٰذا اب ان دیوی دیوتاؤں کی پٹکار پڑ رہی ہے پھر آپ دیکھیے اپنے معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ دیوی دیوتا تو نہیں ہیں ہم تو مسلمان ہیں مانتے تو ایک اللہ کو ہیں لیکن انجانے میں غفلت اور قرآن کے علم سے دوری قرآن کا چونکہ نور زندگیوں میں نہیں ہے لہذا اپنی طرف سے نیکی کرتے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ جو کہ واقعی اللہ کے بہت نیک بندے تھے جو لوگوں کو شرک سے بچانے کیلئے کام کرتے رہے ساری نے سیمے کے لوگ اللہ کے بندے بنے وہ جب دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کو تقریباً تقریباً اللہ ہی کا مقام دے دیا اور اللہ کو چھوڑ کر ان بزرگوں کو ان اولیاء اللہ کو اپنے خیر اور شر کا مالک سمجھنے لگے اور ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی انی کے مزاروں پہ جا جا کے دعائیں مانگنے لگ گئے اور ان کے نام پر نظر نیاز کرنے لگ گئے اب اگر کوئی کہے کہ بھئی تم یہ کام چھوڑ دو یہ تو شرک سے ملتی جلتی چیز ہے اور اگر کسی نے چھوڑ دیا کہا ٹھیک ہے ہم نے آپ کی بات مانی اب ہم بڑے پیر کی نیاز نہیں دیں گے یا اب ہم گیارہویں کی نیاز نہیں کریں گے اور اس کے بعد کسی وجہ سے کوئی مشکل کوئی پریشانی ان پر آ گئی تو وجہ یہی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ہم نے پیر صاحب کی نیاز نہیں دی تھی نا اس لیے دیکھیں ہم پہ کتنی مشکل آ حفاظت کے طور پہ کچھ پیسے کپڑے کی پٹی میں باندھ کر لپیٹ کر ہاتھ پر باندھ دیے جاتے ہیں اللہ کی حفاظت میں دینے کے بجائے امام کی حفاظت میں دیتے ہیں دلہن اور دلہا کے ساتھ تو خاص طور پہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس چیز کو نام بھی تو لینا ذرا کس کو جامن بنا رہے ہیں امام جامن امام کو جامن بنا رہے ہیں اللہ کو نہیں یہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں بخاری اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو منتر نہیں کراتے شگون نہیں لیتے اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما وقالوا مهما تأتِنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ان هون موسى علیہ السلام سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا ٹڈی دل چھوڑے سرسوریاں پھیلائیں روایات میں آتا ہے کہ موسی علیہ السلام نے زمین کی گرت کو اپنی لاٹھی سے مارا اور ساری مٹی سرسریاں بن گئی انہیں یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑے جیسے کھانے کے اندر ہو جاتے ہیں یا وہ نٹس جانوروں کے اندر پڑ جاتی ہیں یا بالوں کے اندر جوئیں ٹائنی ٹائنی کیڑے جو ہوتے ہیں وہ ہے کومل وہ دفاع دیا مٹک نکالے اور خون برسایا یہ سب الگ, الگ الگ نشانیاں دکھائیں مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے فلما وقع علیہ جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی قالو کہتے کون کہتے ہیں یہ آلے فرون انداز کیا تھا کہتے تھے یا موسد ہمارے لیے کچھ یاد آیا یہ انداز کس کا تھا تو بنی سٹائل نے کس سے سیکھا تھا یہ اپنے آقاؤں سے اس قدر جب غلامی ذہنوں پر مسلط ہو جاتی ہے تو بات چیت کرنے کا انداز بالکل اپنے آقاؤں والا ہو جاتا ہے وہ انداز اختیار کر لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ یہ انداز ٹھیک ہے بھی یا نہیں اردو کا موسا تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کے بنا پر ہمارے حق میں دعا کر. دعا کر اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال حال پہنچنے ہی والے تھے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 اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ پر بات کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو چند بتوں کی گرویدا بنی ہوئی تھی کہنے لگے یا موسا اے موسا اجالا اللہ کا مالا ہوں موسا ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں اب موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی غلام قوم ہے نا یہ غلام قوم کی نشانیاں ہیں بنی اسرائیل کا جب ذکر پڑھیں ضرور ہم اپنے آپ کو خاص طور پہ ہم جو پاکستان کے رہنے والے ہیں ہم اپنے آپ کو ضرور ذہن میں لے کر آئیں اس لیے کہ ہم نے بھی بڑی لمبی غلامی اٹھائی ہے انگریزوں کی ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں ہندوؤں اور انگریزوں کی غلامی سے نجات دے دے تو لا الہ الا اللہ ہم اس کو نافذ کریں گے انہوں نے بھی فرون کی غلامی سے نجات چاہی تھی ان کے جسم تو ہجرت کر رہے تھے بنی اسرائیل کے لیکن دل اور ذہن مصر میں تھے جسمانی غلامی سے ٹریٹوریل لیبریشن حاصل کر لینا نسبتاً آسان ہے ذہنی غلامی مینٹل سلیوری اس سے آزاد ہونا بہت مشکل ہے جن لوگوں نے ان کو دبایا تھا ان کے بیٹوں کو قتل کیا تھا اتنے ان پر ظلم کیے تھے اتنا آجز کیا تھا ان کے ساتھ کیسی ان کی آئیڈیالوجیکل وفاداریاں ہیں نظریاتی وفاداریاں انہی کے ساتھ ہیں محبوب ہیں جو نجات دلانے والے محبت کرنے والے ہمدردی کرنے والے رسول ہیں ان کے طور طریقے ان بنی اسٹائلوں کو اچھے نہ لگے مس علیہ السلام نے فرمایا اندا کم ان تجہل تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو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 اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی موسیٰ بِعشٍ فَتَمَّ رَبِّهِ ہم نے موسیٰ علیہ سلام کو تیس شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں دس دن کا اور اضافہ کر دیا اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے چالیس دن ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تو میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا اس میں آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو بھرپور انتظام کر کے جا رہے تھے بدنظمی نظمی اور لاپرواہی یہ کوئی تقویٰ کی علامت نہیں ہوتی اب جیسے میں اور آپ ہیں ہم بھی اللہ کا کلام پڑھنے پڑھانے کے لیے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلتی ہیں اب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر بونگے انداز کے اندر اور لاپرواہی کے اور بے پن سے بس گھر سے نکل پڑے کہ ٹھیک ہے اب ہم جا رہے ہیں پیچھے جو ہوتا ہے ہو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اچھا بھرپور انتظام کہ گھر کا نظام بھی اچھی طرح چلتا رہے اور اس کے اندر بھی لاپرواہی اور غفلت جو ہے وہ نہ ہو یہ این ایمان کا تقاضہ ہے کہ انسان پراپر پلاننگ کرے پلاننگ کرے سلیقے سے ڈھنگ سے آرگنائز ہو کے کام کرے اسلام تو بہت آرگنائز ہونا اور ڈسپلن ہونا ہمیں سکھاتا ہے پلاننگ کرو اچھی طرح سے اس لا لاپرواہی سے کام نہ کرو اللہ